اللہ للہ الگ الگ سے پچھلے جمعہ کو ایک انتہائی اہم اور حساس بات ہو رہی کی اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے کیا تھا مثال کے کے طور پر دو دائرے ہیں ایک دائرہ ایسا ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان تفریح پیدا کرتا ہے اور اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں اور اس دائرے سے باہر یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی دنیا کے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں اور اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے چھوٹا اور وہ جو دائرہ ہے وہ اب سنت پر جماعت کا ہے اور اس دائرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ سنی کہلاتے ہیں اور اس میں امام ابو حریفہ امام احمد مالی اور شاہی اہ امام اللہ کو ہی ہیں ہی ہے اصل میں اس دائرے میں ابو الحسن معطوریدی اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ ماں ہیں اور اس دائرے میں وہ لوگ داخل مانے جاتے ہیں جن کا عقیدہ ہے اور ان دو دائروں کے درمیان جو مخلوق کھڑی ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے اور آپ سنت کے دائرے سے باہر ہے اب اگر کوئی شخص ریاستی کرے ظلم کرے تو وہ جو ہندو سکھ اور عیسائی ہیں ان کو بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل کرے اور اسلام اور کفر کو ایک ہی جانے تو یہ ظلم ہے وہ کہے کہ رہمان اور رام ایک ہی ہے تو یہ ظلم ہے وہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے وہ جنتی ہے یہ ظلم ہے اور اسی طرح جو اہل سنت کے دائرے سے باہر ہیں ان کو اگر کوئی آدمی اہل سنت کے دائرے کے اندر داخل کرتا ہے تو یہ بھی ہے اور اہل سنت کو ان کے دائرے سے باہر نکالے تو یہ بھی ظلم ہے اور باہر جو کھڑے ہیں انہیں اسلام کے دائرے سے باہر نکالے تو یہ بھی ظلم ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام کا دائرہ ہے اور اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے اہل سنت کا ان دو دائروں کے درمیان میں جو مخلوق پڑی ہے اسے ہم غافل نہیں کہہ سکتے اگرچہ ان کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے ہم آپ کے سامنے اس کی تین چار مثالیں رکھتے ہیں جس سے آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہوگا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں آخرت کو مانتا ہوں جتنے بھی تم صحیح عقیدے بتاتے ہو سب کو مانتا ہوں لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے فرشتے انسانوں سے افضل ہیں حتیٰ کہ اللہ کے خاص فرشتے خدا کے خاص انسانوں سے افضل ہیں اور اس عقیدے کے تحت وہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ خاص فرشتے خاص انسانوں سے افضل ہیں حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں تو ہم اس شخص سے یہ کہیں گے کہ تم اہل سنت میں نہیں ہو کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فرشتے تو درکنار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر کا شخص جانتے ہیں تو تم اہل سنت کے دائرے میں نہیں ہو لیکن کیا اس عبیدے کی وجہ سے کہ وہ کہے امین حضور علیہ سے افضل ہے کہ اسلام کے دائرے سے نکال دیں گے یہ نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ تم مسلمان ہو لیکن تمہارا مقام اہم سننا کے دائرے میں نہیں ہے اس سے بار ہو جو بھی اس کا نام ہو ایک دوسری مثال آپ دیکھیے اور یہ پہلی مثال جو آپ کے سامنے رکھی آپ کو بھی کتابوں کا مطالعہ کریں اور کسی صاحب علم سے جا کر پوچھیں کہ یہ تفصیل کشاف کے جو مصنف ہیں یہ کون تھے آج تک پانچویں صدی کا یہ آدمی اور پندرہویں صدی ہو گئی ایک ہزار سال میں قرآن کی فصاحت اور بلاگت سے کسی آدمی نے لکھنا ہو ہزار سال میں یہ شخص بے نیاز نہیں ہو سکے اور اب تک ہر کوئی اس کی کتابوں سے رجوع کرتا ہے اور وہ صاف اپنی تفسیر میں صاحب کے شاخ میں لکھتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم درجے کے تھے اور جب زیادہ درجے اس کے باوجود ہزار سال میں کوئی ایک عالمی دین ایسا نہیں جس نے کہا کہ کافر ہو گیا یا اسلام کے دائرے سے نکل گیا وہ کہتے ہیں ہمت کے دائرے سے نکلے لیکن اسلام کے دائرے کے اندر ہے ایک دوسری اس کی مثال لے لے جتنے متضلا ہیں اور یہ فرقہ صحاوری اللہ عنہ کے آخری دور میں پیدا ہو گیا یہ سارے معتزلی اور سارے شیعہ اس بات کے قائل ہیں میں جس نے اپنی عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادت سیاحت میں جنت میں کئی نہیں ہوگی اور اہم جنت کا عقیدہ ہے اور وہ کہتے ہیں کے موت کے بعد اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے اپنے اپنے درجے کی بات ہے یہاں تک کہ معاشرے میں زیارت ہوگی یہاں تک کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی اور کچھ ایسے بھی نیک وقت ہوں گے جو صبح و شام اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور جب اپنے گھروں کو آئیں گے تو ان کے چہرے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گے اور نور برت رہا ہوگا تو ان کی بیویاں پوچھیں گی کہاں گئے تھے تو بتائیں گے وہ اپنے گھر والوں کو آج کالا شانو نے اپنی زیارت کے لیے بلایا تھا صبح اور شام اب جنت کے اللہ ہی جانتا ہے کہتے ہیں لیکن یہ ہم نے جنت کے عقائد میں داخل ہے موبضلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی ہی نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اب دلت کے دائرے سے نکل گئے آپ کوئی بھی فرقہ ہے اسلام کے دائرے کے اندر ہیں اور یہاں سے آپ نکل گئے ہمارے بات کیا دلیل ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ جو نہیں جاؤں گا اس دن ملازرا اور قیامت کے دن کتنے مان والوں کے چہرے خوش حرم اللہ کو دیکھیں گے بالکل خوشی کی حالت میں ان سے پوچھو کیا دلیل ہے ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہم کہتے ہیں قیامت بھی آنکھیں نہیں ہوگی وہ جو اللہ کو دیکھنا ہے اس کے لیے آنکھ کی ہی کچھ اور ہوگی یہ بحث ہے لیکن ادھر بھی آئے کہ ادھر بھی آئے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سننا سے نکل گیا لیکن اسلام کے دائرے سے خوش سے نکالے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو سارے موت اسلام کے دائرے سے نکلتے ہیں اور موت صحابہ کی تکر اکرام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، سے ہوئی، سے ہوئی، سے ہوئی، کئی سو سال تک مسلمانوں کی عالت سنہ کی اور موت کی بہت چلتی رہی کیا مزہ ہے اس چیز نے کافی ایک تیسری مثال آپ کے سامنے رکھ تو شاید آپ نے صرف دوستوں کو حیرت ہو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جادو ہوتا ہے پورا علم ہے اگر کسی انسان کو آتا ہو تو جادو کے ذریعے وہ لوگوں میں تفریح پیدا کر سکتا ہے میاں بیوی بی لڑ سکتے ہیں طلاق ہو سکتی ہے بہت سی چیزیں جادو کے ذریعے ہو سکتی ہیں اور سب اس کے قائل ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں سے جادو نام کی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی یہ تو ہمارے یہاں کی جو ہیں شا صاحب اور فلانے شاہ صاحبانے شا صاحب اور وہ کہتے ہیں نظر کنشیا اور جادو بھی تعبیر بھی گنڈے بھی اس کو کوئی کہے اپنے اصل لکیزے کی کتابیں شام کے دیکھو کیا لکھا ہے وہاں ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہم کے فکر جافریا کے ماننے والے جادو نام کی کسی چیز کے قائل نہیں کے بنیادی عقائد میں سے ہے ہم کہتے ہیں اب اپنے اس کی وجہ سے آج سنت کے دائرے سے باہر ہو گئے مگر اسلام کے دائرے کے اندر ہیں آپ کا مقام یہ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں کشو نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری سنت انہوں نے اپنے دائرے کو الگ رکھا اس لیے ان ساری مثالوں سے سمجھنا چاہیے کہ عقیدے کا اختلاف جو لوگوں کو کفر تک نہ پہنچائے یہ صحابہ جامع رضی اللہ عنہ کے دور سے تھا ہم نے جو یہ کہا کہ مرزائی اسلام کے دائرے سے ہی بار ہے تو ہم نے نہیں نکالا میں انکار کیا ہے جو معنی پوری, امت میں راج رایا پوری امت جسے مانتی لغوت کو آج تسلیم کر لے تو وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ جائیں کس نے روکا اس لیے امت میں جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں اس کی بنیاد تقسیم کی کیا ہے امت میں آخری صدیوں میں دو طرح کے آدمی پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارا تعلق کم سے کم جو آپ سے بات کر رہا ہے دوسرے گروہ سے ہے پہلے گروہ سے بھی. آپ کا کیا قیدہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جانیں اللہ جانے لیکن ہم ہمیشہ دوسرے گروہ کی بات کرتے ہیں آخری ان سدیوں میں بدقسمتی سے لوگوں نے یہ کہا کہ کفر اور اسلام کی بنیاد کوئی فرقہ ہے اس فرقے کا کچھ نام ہے ہم دوسرے طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کی بنیاد کوئی فرقہ نہیں عقیدہ ہے اگر عقیدہ کفر کا ہے تو وہ کافر ہے عقیدہ کفر کا نہیں ہے تو اس کا ظاہری نام کسی بھی فرقے سے ہو ہم اسے کافر نہیں کہتے ہیں. ایک پورا گروہ ہے ان آخری صدیوں میں جو کہتا ہے کہ جس فرقے کا نام شیعہ ہے وہ کافر ہے ہم کہتے ہیں ایسے نہیں بھائی بلکہ جس کا عقیدہ کفر کا ہے وہ کافر ہے ایک خاص فصے کو کافر مت کہے یہ کہیے کہ جس کا عقیدہ ہے وہ کہتا ہے جی اس کا عقیدہ ہے تو قرآن پورا نہیں ہے ہم کہتے ہیں بالکل بسم اللہ ہم بھی کافی سمجھتے ہیں جو قرآن کو نافذ مانتا ہے ایک کہتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں جب یہ عقیدہ ہے تو قرآن پورا نہیں ہے تو اس لیے یہ شیئر ہے اور اس لیے کافر ہم کہتے ہیں اس لیے اس لیے کو چھوڑو صرف یہ بتاؤ کہ فرض کا عقیدہ کیا ہے اگر عقیدہ غلط ہے کسی آدمی کا تو ہم ہاں مجبور ہے پھر کافی کہیں گے اور اگر عقیدہ کسی انسان کا درست ہے فرض کر لیجیے وہ کہتا ہے قرآن پورا ہے صحابہ صاحب رضی اللہ عنہ مسلمان ہی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے تو یہ بھی کوئی کفر کی بات نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سنت سے تم نکل جاؤ گے اس قسم کی باتیں کرنے سے لیکن یہ نہیں کہتے کہ قافر ہوتے کتنے ہی لوگ ہیں جو سیدنا دینا عثمان رضی اللہ کو سیدنا علی رضی اللہ سے افضل جانتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ کو رضی اللہ سے افضل سمجھتے ہیں کون کہتا ہے یہ جھگڑا تو اگلی سنت اور سے بھی نکلنے کا نہیں ہے بابا کوئی آدمی اسلام کو کم اور علی حقیبی اسلام کو زیادہ درجے کا مانے ہم کہتے ہیں اگلی سنت سے بھی نہیں نکلا اسلام کو پھر دور کی بات اس لیے ایک. یہ دوسری بات ہے جو ارد کرنی ہے اور اگر توفیق خران تو تیسری بات آئندہ کر کے اس موضوع کو مکمل کر لیں گے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک اسلام کی بنیاد فرد کا عقیدہ اگر فرد کا عقیدہ ٹھیک ہے تو کسی بھی ذریعے سے ہے وہ ٹھیک ہے اور فرد کا عقیدہ خراب ہے تو ہم کہتے ہیں آج سنت میں ہے فرض کر لو ایک آدمی اور کہتے ہیں میں ہی خدا کی تقدیر کو نہیں مانتا اسے کون مسلمان کہے گا آج سنت میں سے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے بڑا مشکل ہے اس انسان کو ماننا یہ مسلمان رہا کہتے ہیں میں آگے سنگت سے ہوں اور کہتا کہتے ہیں تین علیہ مسلمان نہیں آئیں گے جال نہیں آئے گا حستے ماضی میں نہیں آنا یا یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ ساری قیامت کا انتظار کرنے کے وجہ سے جو ہزاروں حدیثوں کا انکار کرتا ہے کیسے یہ سننی تو چھوڑ مسلمان بھی نہیں رہے گا اس لیے ہمارے نزدیک اسلام کی بنیاد کوئی فرقہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں عقیدہ اور جو کہتے ہیں فرقہ ہے پچھلی تین صدیوں میں لڑ لڑا کے ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے کو مار کے قتل و غارت گری كر كے كون سی دین اور ملک كی خدمت انجام دی ہے تین سدیاں گزرتی ہیں اور ہر آنے والا دن مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے جب سے علم ختم ہوا اور لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں تب سے یہ بات ہوتی اور ہتھیاروں کے اٹھانے کا حال یہ ہے ہم پشاور گئے اور کتابیں کچھ خرید لی تھی پٹھانوں کے ہاں ایک بچے سے کہا بیٹے یہ کتابیں آپ اگر اٹھا کر پہنچا دیں تو پیسے لے لیں بچہ جا رہا تھا راستے میں اور دو بچے اور سے سے کہ بیٹے آپ لوگوں پہ پڑھنے کی عمر ہے کیوں مزدوری کر گئے تو انہوں نے ان سے کہا صاحب پڑھنے لکھنے سے انسان دس ہو جاتا ہے پھر ہم کافروں کو کیسے مارے گی بچہ بھی بول رہا تھا جس نے اس پٹھان کو سکھایا ہے نا کہ لکھنے پڑھنے سے آدمی گزر ہو جاتا ہے یہ خود زبان بول رہی تھی جو پچھلے تین سو سال سے کام کر رہی ہے اور کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی سوائے لڑائی کے بھاگنے کے خون کے اور یہ چیزیں اللہ کو اتنا پسند ہیں جتنا قصور ان کا ہے اتنا ہی قصور پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے ہم لوگوں نے نہ اپنے اسکول بنائے نہ تعلیم دیا کہ جتنے اسکول اور بالکل زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اب ہم گاؤں میں شرکت نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کا اثر ہو گیا ان پہ اس لیے کہ انہوں نے دین کو ہی سرے سے چھوڑ دیا جب تک لوگ علی کی طرح اپنے اسکول نہیں بنائیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ نصاب نہیں پڑھائیں گے جو پیلنسڈ ہے اور صحیح لوگوں کی سوچ پر مبنی ہے سب تک اس ملک میں کچھ بھی ہو جائے لوگ تبدیل نہیں ہوتے ایک پوری نسل چاہیے جس نے بیلنس ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہو دین کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھاؤ دنیا کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھاؤ وہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی علم ہو کم سے کم قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو تاکہ بودی صاحب آیت کچھ اور پڑھیں اور ترجمہ کچھ اور پڑھے تو اس کے پڑھاؤ کے کہہ سکے کہ حضرت کا ترجمہ یہ بنتا جو کا پورے ملک کے پتوا دیتے رہے گا یہ ہے وہ ہے کسی نے پرواہ نہیں کی اور اب بھی ماشاءاللہ بچے اور بچیاں جاتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس کے دادا پر دادا نے علی گڑھ میں موران محمد شوکت علی شوکت علی محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی کو ساتھ لے کے چھیاس لاکھ روپے لا کے یونیورسٹی کو دیے انہوں نے کہا یونیورسٹی بناؤ کالی تھا علی گڑھ تبدیلی چوکے گئے تھے تین سو گاؤں غریب کے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی گئی پورے ہندوستان کے لا پکوا دیتے تھے کافی مزدور یہ ہو گیا وہ ہو گیا پرواہ نہیں ہوئی علی گڑھ یونیورسٹی نے اپنا کام کیا ستر تک ست ست پاکستان میں علی के کے پڑھے لکھے से سے اسلام آباد کے बना دیش की بنا से बना کی हुआ سے بنا اچھا ہوا برا ہوا اس ایک ادارے نے پورے بر تغیر کا براہ راست اور اس راستے سے پوری دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہے وہ ایک ادارہ اس لیے چھیالیس لاکھ روپے آو آن ملا چی ہے آپ کسی کو بڑا بنائیں اب جمع کریں آپ دس کروڑ بیس سال کے بعد ایک ملک کی حالت بدل سکتی ہے اور یہ تلوار گرم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا تین سو سال سے لڑ رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا سوائے اس کی مسلمان ذلت میں گئے اور معاشرے سے رواداری نک گئی ایک چیز بس رہ گئی ڈالر پیسہ سے آئے کسی طرح آئے چننے ہی ناجائز راستے اختیار کرنے پڑے دولت ہے تو جید ہے پہچا گیا دوستی بھی گئی برکت بھی گئی ماں بیٹے کو نہ پہچانے اور بیٹا ماں کو نہ پہچانے مال کا چکر شروع ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی صاحب صاحب دینا اللہ کی لانت ہو چک پہ جو پیسے کا پتھر ہے جو پیسے کا بیٹا ہے ان تو رضو جب تک تم پیسہ دیتے رہو خوش رہے گا تو سو سکے تو سکتو اور جب تم نے پیسہ دینا چھوڑ دیا خاندان یہ خدا کرے اس کی مصیبت نہ ہوتے کی وجہ لوگوں کو بولتا ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے فلن تکش اور بلّہ کرے کانٹا نکالنے والا کوئی یہ پیسہ خدا بن گیا ہے نا لوگوں کا رو صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بتوائیں گی آپ نے فرمایا خدا کرے مصیبت آئے اس کی مصیبت نہ ٹلے اور خدا کرے پانچ پاؤں میں کانٹا چوٹ ہے تو کوئی کانٹا نکالنے والا ایسا بھی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی تعلق کو جوڑے اور توڑے محبت ہے تعلق ہے ہم زندگی کی دعوت کیوں نہیں دیتے اتنی چبتی ہیں وہ چیزیں پتا نہیں کیا مدینے میں موت آ جائے موت ہے مدینے اس طرح کی نعتیں کیا کیا چیزیں ارے یار لوگوں کو زندگی سکھاؤ رنگ ہے خوشبو ہے جینا ہے خوشیاں ہیں اللہ تعلق میں کام کرنا ہے بجائے زندگی کے موت کی تلقین پیسے کی تلقین پیسہ ہے تو رشتے داری ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر اتنا بھی یار نہیں رہتا رہے ہیں جو اب کھانا کھایا ہے کبھی یاری تھی تعلق تھا ایک دوسرے کی دکان پہ آنا جانا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے حضور سر بسما سب بناتے ہیں خدا کرے پکانٹا نہ نکلے اگر چپ جائے جو پیسے کو اپنا خدا وقت آئے تو اللہ کرے تو مشکل کے لوگ شنکر لال ہندو تھے ہندی تلاب کے مالک تھے ملے چلتی تھی کروڑوں پتی ہم یہ پڑھے پتہ چلے نا ہم تو وہ پڑھتے ہیں جس سے پیسہ آئے سمر مہندر سنگھ بی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک دن ان کے ساتھ جا رہا تھا دلی شر دالک اپنے گھر لے جا رہے تھے دعوت کی اور ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ دلی میں بالکل رابطہ صاف اور ڈرائیور نے گاڑی اگلی گاڑی سے نکالنی چاہیے اوورٹیک کر کے آگے چلا جائے تو فوراً شنکر لال نے ہاتھ رکھا اور خراب نہیں ڈرائیور نے کہا رستا صاف ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں رستا صاف ہے لیکن تم جانتے ہو پرساد جی اس میں بیٹھے ہیں اور یہ دلی کے رہی سے اعظم ہیں اور ان کے دادا نے میرے دادا پر کسی زمانے میں بڑا احسان فرمایا تھا ہمیں بنا دی تھی بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ آج ان کی اولاد کے سامنے میرے دادا کی اولاد بولے انہوں نے ہمارا بڑا احسان کیا کسی زمانے یہ انسانیت ہے یہ احسان مندی ہے یہ اس کی اس کی احسان مندی ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہمارے محلے میں رہے ہیں ہمارے گھر میں رہے ہیں ہمارے فیملی سبز رہے ہیں اس سے مسئلہ سیکھا ہے اس سے پڑھائے یہ کیا وہ کیا اب سارے روایتیں ختم ہو گئی اور یہ کافی رشتے مارو اور میں مجھے سے جینے کا حق ہے کہ کیا دین اور تہذیب ہے جس کو لے کے لوگ چل پڑے ہیں اور یہ سارے ستنے کی بنیاد ہے کہ لوگوں نے عقیدے سے کفر اسلام کے فیصلے کرنے کی بجائے سکھوں کے ناموں پر کفر اسلام کے فیصلے کرنے شروع کر دیے یہ تو تھا مذہب کا تعلق جو دوستوں میں ہوا اس کے بعد اس کا ملک سے کیا تعلق بنتا ہے انشاءاللہ اللہ ان یہ بات ہے